من بسم الرحمن کے میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ذمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شدھ تا بست نقشے آدمی اے بہارے نیستی اس قدر خود خوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے اترتے اترتے اترتے, اترتے تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شدھ تابست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرصے کا سلسلہ شروع ہوا کو یا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تابست بست نقش آدمی اے بہار نیستی اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ حس نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کلو مافل کون بحمن اور خیال اور کوسن فی المرایا اور دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہ کہا جا رہا ہے نیستھی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق بیدیہ ہو بے ملائک خلیفۃ اللہ تو اے بہارِ نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام اور برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنظورات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نش بننا شروع ہوا اور یہ عبدالقادر بے دل وہ ہے کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خا قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخ بے دل کا اب چلیے آگے لکوف لطا میں ڈائم رہا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس صورت نحل میں اللہ تعالی نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو نسخی کم نمافی بتوں نہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے نمبین فرشن گوبر ہوتا ہے ودمن یہ خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصا ستھرا صاف سائغل نشار پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ امین سمرات نکیل والا ناپ اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تخت خزون امین ہو سکرم رشتہ اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ ایک رشتے ہسانا بھی ہے بہترین رشت بھی ہے تمہارے لیے ان نفیز علیہ کا لایت القمون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے واہ وہاں ربو کا اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھھی کی طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی ار من و من و کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے صبح کلی من کلی سمارت پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا یعنی ان کے رس چوس فصلوں کی سو بولا رب دے اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو سانف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یخرو من بتون اس کے پیٹوں سے نکالتا ہے نکلتا ہے شراب نے پینے کی شے یعنی شہد مختلف اللوان جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں پی شفاء اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جی جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواص اس, اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر اور ان جو, جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات اراج کر رہے ہیں ان نفیزہ ال قومی تفک کر اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو و غور و فکر سے کام لیں بنواؤ خلا کا کم سمایہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی وہ تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا بلکم من جلند ولا ارض اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لیکن لا عالم امباد علم شایہ کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈی بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم اور قدیر یقین اللہ تعالی جاننے والا ہے قدرت والا وَلّہ فقر الباد الہ آباد رسک اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادنی اسباب وسائل ہے یہ بھی رسک ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رسک ہے اصل رسک تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں ہے اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے ور فرآباد رسک فبل نظیر تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھوس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فاہم فی یہ سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا افب نعمت اللہ یہ اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں ولہ الحکم الفسل اسبا جان دے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں جوڑے بنائے زوج کا قدر عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں ولہ وجال یہاں الفسل سے براد کیا ہے تمہاری نوع ہر جا جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے ایک سپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے اس کے جنڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک نو کا تعلق وہ ایک ہی ہے وہ جانل کمبنت واجح کمبھ بنی اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وہاں فض اور پوتے تمہیں اٹا کیے کمب محنت پہ اور ساری باقی چیزیں تمہیں دیں افیل بات یو منت اللہ یہ نعمت لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے ولا نہ قدرت رکھتے ہیں دیر میں رکھیے کہ یہ جو مشرقین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک شریق لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک الکا لبیک اللہ ما ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم نے کہ ما ملک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تشلیف میں بدلا پھر تشلیف کو توحید میں لے آتے ہیں تھری ان ون اینڈ ون ان تھری اسی طریقے سے مشلقین عرب توحید کے اندر شک پیدا کرتے ہیں شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف فلاط الرم الراہ تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ لاہ مسلع ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان بھی نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخلاء محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایپسلیوٹ ایگزٹینس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایپسلیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش اب یہ سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک لیا گیا فلاں کر دے تو نہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورہ میں تو بلکہ کیٹیگوری کلی آئی ہے لے سکم اس نے اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں تمل تعالم اللہ یعلم وانتم جانتا ہے تم نہیں جانتے ذرا اللہ مثلا مبلوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عبد الملوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا لاقل علی شعین اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وہ من ردک نہ ہو ممنا رسکن ہنسانا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے جس میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے وہ یوں سے تم ان پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اگر علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقین کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے حل استبول کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمدللہ کل تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا یا لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں امر بالمعروف نہیں یعنی بن کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اب نائے میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا ذرا مسلم ہے جلین اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی آز و ماں اب کبولا یکرا شعین وہ ہوا کل علام ایک شخص کے دو غلام ہے ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں وہ کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آکاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے اب کم و ڈا یقین ہوا وہ کلالا مولا اے نما یوک جی بخیر جہاں کہیں بھی وہ آکا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفے کی بات نہ کوئی نفع ہری ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وہ میمر و میرا اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وہ ہوا اعلیٰ صلاح مستقیم اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ہو ایک میرے وہ غلام ہے جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے. میرے کی خدمت کوئی نہیں کر رہے. میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. خدمت خلق نہیں کر رہے ہیں. روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے وہ جسم سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں عیش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے مانند ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے لیکی کا حکم دے رہا ہے بلی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن من دن لگا رہا ہے بہوا اللہ سے راطِ مستقی ولی اللہ ہی گئے اور زمین کے سارے بیر ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے دیے ہیں وماں امرسات اللہ کلم بسر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا اچانک آج ہے او ہوا اقرب یا شاید وہ اس سے ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیم ہر چیز پر قادر ہے اللہ اخراج بتکنہ تالم اشع اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شہ نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑ آتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم جتنا غیط جتنا کمزور جتنا ڈپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا من السمع تشکرون. پھر اللہ سماعت دی، دی اور افیدا دیے یہ افیدا کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نزدیک افیدا جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ ان نسم اول بسر اول فواد اک اللہ کا وہ جو آئے سے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم کری ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کس سنس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چکھ کر سونگ کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سنس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقلی وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استماع میں جو رکھا گیا ہے وہ سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جاضر ہوں وجالم السّلام تشکرون تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم یا تو مشخرات کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر کو یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں مائی ان سے کہ نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے ان نفیزہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہو جال تم سکن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے, تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے وہ جال رقم اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھانوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخیفونہ جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم ازانکم جس دن کے تم سفر میں ہو و یوم اقامت کم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہ خیمے اتارے اونٹ کے پیٹ کے اوپر سے وہاں گاڑا رات کو اس کے اس کے اندر آرام کر لیا من اسفاف اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا ڈفن تمہارے لیے جڑاول ہیں ان میں انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا بن اس کی ان کو وہ اوبارحا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں وہ اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اشاسن و متاج تم سامان بناتے ہو اپنے بلتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الہین ایک خاص وقت, وقت تک کے لیے